انشاءاللہ تبارک اللہ و تعالی ہم کچھ وہ حدیثیں پڑھیں گے جن کا تعلق نماز میں خوشو اور خو سے ہے بیان ہے باب الحث سے الخشوع الخشوف اصلاح نماز میں خوشو اور خوضوع پر ابھارنے والا بیان خوشو اور خوشو کس کو کہتے ہیں لفظ خوشو کا مطلب ہوتا ہے ڈرنے کے بھی اور اطمینان حاصل کرنے کے بھی سکون حاصل کرنے کے بھی ان تمام معنوں میں جو ہے یہ لفظ خوشو آتا ہے مبین بھائی کو دے تو نماز میں خشوع کا مطلب کیا ہے کہ انسان جب نماز ادا کرے نماز کے لیے جب کھڑا ہو جائے تو اللہ کا ڈر اللہ کا خوف اس کے دل کے اندر پیدا ہونا چاہیے اس کے اعضا و جوارح تمام کے تمام اللہ کی عظمت و جلال کے آگے ہاں اپنے آپ کو کمتر محسوس کریں اور جس جس میں کے ایک ایک حصے نماز کی طرف متوجہ ہوں دل کی کیفیت ذہن و دماغ کے سارے خیالات اللہ تبارک و تعالی کی طرف لگے ہوئے ہوں اسی کا مطلب خوشو ہے خوشو اور خضو اور اس پر آپ لوگ پچھلے ہفتے یا اس سے پہلے در سن چکے ہیں ایک محاذرا اور بیان سن چکے ہیں سمجھتا ہوں کہ سارے ہی لوگ حاضر رہے ہوں گے عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يصلي الرجل مختصرا متفق عليه واللفظ لمسلم و ان يجعل يده على خاصرته وفل بخاری ان عائشت رضی اللہ تعالی انہا ان ذلك کا فی الود فیصلات یہاں پر ان حدیثوں کو تقریباً ذکر کریں گے جن حدیثوں یا جو اعمال خوشو اور خوضو کے مخالف ہیں جن سے انسان نماز میں خوش خضو حاصل نہیں کر سکتا ہے جن کی وجہ سے تو ابو حر رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ پہلی حدیث ہے یہاں پر اس باب میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی حالت میں ہاتھوں کو ہاتھوں کو اپنے کولہے پر رکھنے سے منع فرمایا كولہ کس کو کہتے ہیں پہلو كہہ یا کوخ كہہ یہ حصہ پاؤں کے اوپر اور جہاں یہ پیٹ کا حصہ ختم ہوتا ہے پاؤں کا اوپر ہوتا ہے یہاں پر اس کو خاصرہ کہتے ہیں عربی میں اور اردو میں کوخ کا لفظے کہتے استعمال کرتے ہیں یا پہلو کہتے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ و نے نماز کی حالت میں ہاتھوں کو کوخ پر رکھنے سے منع فرمایا قیام کی حالت میں یا قرض کی حالت میں بیٹھنے کی حالت میں کسی بھی حالت میں ہاتھوں کو یہاں پر نہیں رکھا جائے کوئی اللہ اکبر کہہ کر کے کہ یہاں پر ہاتھ رکھ لے کیونکہ یہ حالت کیسی ہوتی ہے اس حالت سے آدمی کے اندر خشو نہیں آتا ہے یہ حالت ایک تکبر والی حالت ہے یہ حالت متکبرین کی حالت ہے کہ غرور اور گھمن کے ساتھ آدمی سینہ تان کر کے ایسے کھڑا ہو تو یہ خشو اور خشو کے خلاف ہے اللہ کی عظمت کے خلاف ہے اللہ کے سامنے بندے کو انتہائی عاجزی اور انکساری کے ساتھ حاضر ہونا چاہیے یہ لفظ المسلم کا لفظ ہے اور اس لفظ کا معنی بھی حدیث کے اندر بیان کر دیا گیا ہے کہ آدمی نبی صلی اللہ علیہ و نے اختصار کے ساتھ نماز پڑھنے سے منع فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا اس بات سے کہ کوئی شخص سے نماز پڑھے یا آدمی نماز پڑھے ہاں ہاتھوں پر یا ہاتھوں کو کوکھ پر رکھ کر کے نماز پڑھے اور اختصار کا لفظ حدیث کے اندر ہی بیان کر دیا کہ یہاں پر اختصار کا مطلب کیا ہے اختصار کا مطلب ایک تو وہ ہوتا ہے کسی چیز کو شارٹ کرنا مختصر کرنا اور یہاں پر حدیث میں اختصار کا مطلب یہ ہے کہ ہاتھوں کو آدمی کوہ پر نہ رکھے یہی مطلب ہے صحیح بخاری کے اندر حضرت عشر رضی اللہ و تعالی عنہ کا غالباً یہ قول ہے وہ فرماتی ہیں کہ یہ یہودیوں کا طریقہ ہے نماز میں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غیروں کی مشابات اختیار کرنے سے منع بھی فرمایا ہے تو نماز کی وہ کیفیت جو غیروں سے مشابے ہو یا جس میں تکبر ہو یا غرور جھل کے یا اسی طرح سے خوشی اور خضو کو ختم کرنے والی کوئی حالت ہو اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے وانس رضی اللہ تعالیٰ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کال ادا قدم العشا بھی قبلسل المغرب متفق علیہ یہ بھی ایک سبب ہے جس کی وجہ سے آدمی کے خوشی اور خضو میں فرق آتا ہے کہ کسی کو بھوک لگی ہو اور وہ نماز شروع کر دے اس لیے اس حالت کو بھی آدمی ختم کر لے اپنی بھوک مٹا لے ہاں پھر اس کے بعد جا کر کے نماز ادا کرے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب رات کا کھانا پیش کر دیا جائے تو کھانا شروع کر دو فپ دھیی تو اس سے شروع کرو یعنی اسے ہاں کھا لو کھانا شروع کر دو قبل تسل المغرب مغرب سے پہلے یعنی مغرب سے پہلے اگر آدمی آ, کام کر کے آیا ہے تھکار کر کے آیا ہے چاہے جہاں بھی کام کرنے کے لیے گیا ہوا ہو اور مغرب سے پہلے پہنچ جا اور کھانا حاضر کر دیا جائے اس کو بھوک لگی ہو تو آدمی کھانا کھا لے پھر اس کے جا, اس کے بعد جا کر کے نماز پڑھے کیوں اس لیے کہ اگر آدمی کھانا نہیں کھائے گا نماز کے لیے چلا جائے گا تو اس کی توجہ کھانے کی طرف ہوگی اس کا دل کھانے کی طرف ہوگا اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ شاید فرمایا کہ اس کام کو ختم کرو اس چیز کو ختم کرو پہلے اپنی بھوک مٹالو اس کے بعد خوشو اور خضو کے ساتھ جا کر کے نماز پڑھو ورنہ دل کھانے میں لگا رہے گا بعض حدیثوں میں جہاں تک مجھے یاد آ رہا ہے آہ، کہ دا ہاں حادر العشا و قبل الشا فقد اس طرح کا لفظ غالباً ہے دیکھ کر کے میں بتاؤں گا آپ کو کہ عشاء کی نماز سے پہلے اگر عشاء حاضر ہو جائے عشاء عین کے زبر کے ساتھ رات کے کھانے کو کہتے ہیں رات کے کھانے کو عشاء کہتے ہیں تو اگر رات کا کھانا عشاء کی نماز سے پہلے حاضر ہو جائے تو آدمی کھانا کھا لے پھر نماز پڑھنے کے لیے جائے اگلی حدیث ہے ابو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلام صح الح فن رحمت وا جہ یہ حدیث صحیح ہے قواء الخمسہ بسنادن صحیح وزاد احمد واحد و فص صحیح عن بن نہ بغیر تعلیم یہاں پر ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی شخص نماز کے لیے کھڑا ہو نماز پڑھنے لگے تو اپنے سامنے سے کنکری وغیرہ نہ ہٹائے چونکہ آپ جانتے ہوں گے کہ پچھلے زمانے میں مسجدوں میں اس طرح سے فرش کا چٹائی کا یا اسی طرح سے بستر کا یا قالین وغیرہ کا انتظام نہیں تھا کالی زمین ہوتی تھی اسی کو کسی طرح سے تیار کر کے اسی میں لوگ نماز پڑھتے تھے یہاں تک کہ جوتوں میں آ کر کے نماز پڑھتے تھے ہاں جوتے صاف آگ صاف ہوتے تھے اس میں آ کر کے نماز پڑھتے تھے تو اگر کوئی شخص سے نماز پڑھے اور عام طور سے عام طور سے کھڑے ہونے کی حالت میں تو آدمی کو ضرورت نہیں پڑتی ہے اگر کھڑے ہونے کے وقت بھی آدمی ہاں کے سامنے کوئی دقت پیش آ رہی ہو کھڑے آدمی کھڑا ہو گئے پھر محسوس ہو رہا ہے اس کو کہ اس کے پاؤں کے نیچے کوئی ہاں کنکری ہے جو اسے تنگ کر رہی ہے تو اس کو ہٹا سکتا ہے ضرورت ہے یہاں لیکن اگر ضرورت نہ ہو تو اس کو نہ ہٹائے اور خاص کر کے جب آدمی سجدہ جاتا ہے تو سجدہ کرنے کی جگہ سے آدمی کنکری وغیرہ کو صاف نہ کرے کیسے یعنی آدمی سامنے چھوٹے چھوٹے کنکری یا دھول وغیرہ ہے تو اس کو صاف نہ کرے ویسے ہی سجدہ کر لے ویسے ہی سجدہ کر لے کیوں اللہ کے کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر ایک وجہ بیان فرمائی اس لیے کہ اللہ کی رحمت اس کا سامنا کر رہی ہوتی ہے اللہ کی رحمت اس کا سامنا کر رہی ہوتی ہے گویا کہ آدمی جب کنکری کو ہٹائے گا تو اس طرح سے کرے گا اس طرح سے گویا کہ ہٹائے گا دفع کرے گا تو گویا کہ وہ اللہ کی رحمت کو ہٹا رہا ہے اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وجہ سے منع فرمایا اسی طرح سے اگر کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہو اس کے سامنے کوئی ایسی چیز ہو کوئی ایسی چیز ہو جہاں پر وہ سجدہ نہ کر سکتا ہو سجدہ نہ کر سکتا ہو تو اس چیز کو وہ ہٹا سکتا ہے نماز کسی نے ہاں بے خیالی میں پہنچ کر کے ہاتھ باندھ لیا پھر دیکھا کہ اس کے سجدہ کرنے کی جگہ قرآن شریف رکھا ہوا ہے رحل رکھی ہوئی ہے یا ٹیشو کا ڈبہ پڑا ہوا ہے یا کوئی اس طرح سے ایسی چیز اس کے سامنے پڑی ہے یا اسی طرح سے کوئی چیز اس کے سامنے آ گئی مثال کے طور پر جیسے اس کی صورت یہ ہو سکتی ہے کہ صف لگی ہوئی ہے لوگ نماز پڑھ رہے ہیں ہاں اور نماز پڑھتے وقت خاص کر کے یہ صورت عام طور سے حرم وغیرہ میں پیش آتی ہے کہ لوگ جو ہے باہر شہن میں جوتا اپنے بغل میں رکھ کر کے نماز پڑھتے ہیں کسی نے جو ہے نماز کی حالت میں رکوع وغیرہ میں اور جو ہے جوتا اپنے آگے سے پیچھے کر دیا اور آگے سے پیچھے کر دیا تو پیچھے والے کے لیے ہاں سجدہ کرنے میں دقت پیش آئے گی تو ایسی صورت میں آدمی اگر سجدہ کرنا اس کے لیے دشوار ہو رہا ہو محال ہو رہا ہو تو ہٹا سکتا ہے بقدر ضرورت اور نہ ہو تو وہیں سجدہ کر لے کیونکہ اللہ کی رحمت اس کے سامنے ہے اس کے سامنے سے آ رہی ہے اس کا مواضعہ کر رہی ہے اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا مصرت احمد کے اندر ہے کہ اگر ضرورت ہو تو واحد اودا اگر کسی انسان کو ضرورت ہو تو ایک بار اس کو ہٹا دے یہ نہیں کہ اب سجدہ کر رہے ہیں تو آ, اپنی صفائی ستھرائی کا خیال کرتے ہوئے کہ ہاتھ گندہ نہ ہو جائے پیشانی ہماری گندی نہ ہو جائے اس لیے اس کو قاعدے سے اس طرح سے ابھی سجدے میں گئے جا رہے ہیں کہ ہاں ایک ہاتھ سے ٹیک کر کے سجدہ کرنے سے پہلے خوب اس صفائی کر رہے ہیں تو اس طرح سے نہیں کرنا چاہیے اگر پیشانی پر دھول اور گرد و غبار لگتے ہیں تو لگنے دینا چاہیے ہاں اس کو ہٹانا نہیں چاہیے اور ایک صحیح روایت میں ہاں صحیح یعنی صحیح سے مراد کیا ہے صحیح سے مراد یہ صحیح بخاری یا صحیح مسلم ہے اس میں بغیر ہے بغیر تعلیل کے ہے بغیر تعلیل کے ہے تعلیم کیا ہے علت یہاں پر بیان کی ہے کیا علت ہے کہ اللہ کی رحمت سامنے سے آ رہی ہے اس کا سامنا کر رہی ہے تو گویا کہ ہٹائے گا آدمی تو اللہ کی رحمت کو ہٹا رہا ہے تو اس لیے صحیح حدیث کے اندر یا یہ حدیث بھی صحیح حسن درجے تک حسرجے کی حدیث ہے. لیکن صحیح حدیث ہے لیکن اس میں اس کا لفظ نہیں ہے کہ کس وجہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا اس پر کوئی سوال کسی کا جی نماز پڑھنے سے پہلے آپ کچھ کر سکتے ہیں نماز سے پہلے آپ اگر کوئی ایسا محسوس کرتا ہے کہ ہاں کوئی ایسی چیز ہے جو نمازیوں کو پریشان کر سکتی ہے سجدہ میں دقت پیش کر سکتی پیش آ سکتی ہے یا کچھ چیزیں اس طرح کی مسجد میں پڑی ہے تو صفائی نماز سے پہلے کچھ کر سکتا ہے آدمی اس میں کوئی حرج کی بات نہیں معنہ عیشت رضی اللہ تعالی عنہ قالت و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلمہ الالتفات التفاط فصل فقالخلاسنختلِ ولی ترمی و الطفا تفصل فعن کا فعن کان بد ف تطو دیکھیے صحیح بخاری کی روایت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز کے اندر ادھر ادھر متوجہ ہونے کے بارے میں پوچھا کہ کوئی نماز کے اندر ادھر ادھر کچھ دیکھ سکتا ہے یا متوجہ ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ شیطان کی طرف سے ایک جھپٹ ہے یا شیطان کی طرف سے اچکنا ہے شیطان نمازی کی نماز میں سے جھپٹتا ہے یعنی نمازی, نمازی کے خوشو اور خضو کو ختم کرنا چاہتا ہے توجہ کو ہٹانا چاہتا ہے کہ ایک بندہ جو ہے توجہ کے ساتھ ہاں اپنا اپنی نگاہ سجدے کی جگہ جمائے ہوئے عبادت کر رہا ہے شیطان دل کے اندر وسوسہ پیدا کرتا ہے ہاں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کبھی ایسا ہوتا ہے کہیں بکھی کوئی سامنے آتی ہے ہاں کوئی آواز کسی طرح کی پیدا ہوتی ہے یا اس طرح کے شیطان حرکتیں کر سکتا ہے کرتا ہوگا ہاں ہماری توجہ کسی طرف دوسری طرف متوجہ کرنے کے لیے ہماری توجہ نماز سے ہٹانے کے لیے کوئی نہ کوئی حرکت کرتا ہوگا وہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ شیطان کی طرف سے جھپٹ ہے جو شیطان نمازی کے خوشی و خضو کو جھپٹنا چاہتا ہے ہاں اس لیے اس سے آدمی کیا کرے پرہیز کرے آدمی بچے اس سے اگر نماز سے متعلق کوئی توجہ ہے تو یہ الگ بات ہے نماز سے متعلق آدمی کی کوئی توجہ ہے تو الگ بات ہے ورنہ تو آدمی کو ادھر ادھر متوجہ نہیں ہونا چاہیے نماز سے کے تعلق سے مثال کے طور پر آدمی کو کوئی بیچ سے جماعت وضو چھوڑ... ٹوٹ گیا کسی ضرورت تحت کے وضو کے بغیر نماز میں کھڑا ہو گیا ہم. اب آدمی کو ہاں بغل والا ویسے ہی کھڑا ہے بغل والا کھڑا ہے وہ مل نہیں رہا ہے کیوں نہیں مل رہا ہے کہ وہ سوچتا ہے کہ ہماری نماز میں خلل پڑ جائے گا ہاں تو اس کو اشارے سے ہلکا سا وہ کر کے وہاں اشارہ کرنا چاہیے کہ ساتھ ملا لو نماز سے متعلق کوئی اس طرح کی بات ہے تو آدمی کر سکتا ہے ورنہ جو دوسری دوسرا دوسری توجہ یا التفات آدمی کا ہے اس سے آدمی کو پرہیز کرنا چاہیے اس سے نماز کا خوشی و خضو ختم ہو جاتا ہے کسدن اگر کوئی شخص سے ادھر ادھر متوجہ ہوتا ہے تو نماز اس کی باطل ہو جائے گی نماز اس کی باطل ہو جائے گی کسدن اگر کوئی شخص سے, ہم, اسی وجہ سے آگے حدیث آئے گی وہ بتاتے ہیں کہ آدمی کو آسمان کی طرف نماز کی حالت میں نہیں دیکھنا چاہیے آگے حدیث آئے گی اس کو بیان کرے گی آگے سرن ترمیزی یہ صحیح بخاری کی روایت ہے سنن ترمیزی کے اندر آگے کا جو لفظ ہے بتایا کہ اور اس کی تصحیح بھی کی انہوں نے اور صحیح بھی قرار دیا لیکن حفیظ حضر رحمۃ اللہ علیہ نے جو یہ لفظ ذکر کیا ہے کہ وسا آحا ہو یہ صحیح نہیں ہے یہ لفظ کہ امام تروزی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو صحیح قرار دیا ہے یہ صحیح نہیں ہے بلکہ انہوں نے کہیں کہ حسن کہا ہے کہیں حسن الغریبن کہا ہے کہیں غریب کہا ہے ہاں یہ لفظ لیکن تصحیح نے کہ صحیح لفظ نہیں کہا کیا ہے ترجمہ اس کا اس میں یہ ہے کہ فی اپنے آپ کو نماز میں ادھر ادھر متوجہ کرنے سے بچاؤ کا مطلب کہ بچاؤ جیسے حدیث ہے کیا مطلب اپنے آپ کو بدگمانی سے بچاؤ ایا کا جب آئے تو وہاں پر کے بعد واؤ لگتا ہے کوئی لفظ آتا ہے اس کے بعد تو اس کا مطلب ہوتا ہے اپنے آپ کو اس سے بچاؤ قرآن یہ سور فاتحہ والے ای آکا کا مطلب دوسرا ہوتا ہے لیکن جہاں پر علیقہ آئے علیقہ لفظ آئے اس کے بعد کوئی حکم ہو کوئی بات ذکر ہو تو وہاں پر کیا ہے لازم پکڑو وہاں پر کیا مطلب ہے لازم پکڑو جیسے علیکم بالصدق سچائی کو لازم پکڑو علیکم کم بالجما جماعت المسلمین یعنی اہل السنہ والجما کو لازم پکڑو مسلمانوں کی جماعت کو لازم پکڑو فرقہ بازی فرقہ بندی نہ کرو تو عیاقا کا مطلب کیا ہوتا ہے اپنے آپ کو بچاؤ علیہ کا یا علیکم کا مطلب کیا ہوتا ہے کہیں ایک ساتھ استعمال ہو اس طرح سے تو اس کا مطلب ہوتا ہے لازم پکڑو تو اس میں قبل فی افصلاح اپنے آپ کو نماز میں اقبال فی افصلاح اپنے آپ کو نماز میں ادھر ادھر متوجہ کرنے سے بچاؤ فعین نہ اس لیے کہ ادھر ادھر متوجہ ہونا یہ ہلاکت کا باعث ہے فعن کا ننا اگر متوجہ ہونا ضروری ہو ففت تتو تو نفلی نمازوں میں ادھر ادھر متوجہ ہو سکتے فرض میں نہیں لیکن یہ الفاظ جو ابھی آپ کے سامنے پیش کیے گئے ہیں یہ حدیث صحیح نہیں ہے یہ حدیث صحیح نہیں ہے کیونکہ اس کے اندر ایک راوی ہیں علی ابن زید ابن جدان جو کہ ضعیف راوی ہیں اور اس حدیث کی سرد میں سعید ببن المسیب انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں جبکہ اس حدیث کو سعید ابن المسیب نے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نہیں سنا ہے تو دو سبب ہو گیا اس حدیث کے ضعیف ہونے کا ایک سبب کیا ہے کہ اس حدیث میں ایک ضعیف راوی ہے علی بن زید بن جدعان تو ضعیف راوی اگر کسی سند میں آ جائیں آ جائے تو وہ سند یا وہ حدیث ضعیف قرار پاتی ہے اور دوسری وجہ کیا ہے یا دوسرا سبب اس حدیث کے ضعیف ہونے کا کہ اس حدیث میں سعید ابن المسیب انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں جبکہ ان کا سما یا سعید ابن المسیب نے حدیث انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نہیں سنا ہے سر ترمزی کے اندر اس حدیث کو شیخ البان رحمۃ اللہ علیہ نے ضعیف قرار دیا ہے لہٰذا یہ حصہ صحیح نہیں ہے ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ یہ التفات یہ توجہ یہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے شیطان کی جھپٹ ہے شیطان نمازی کی نماز کو چکھنا چاہتا ہے کسی طرح سے کوئی سبب کوئی وس وصا کوئی آواز کسی طرح کی کوئی چیز پیدا کر کے اس لیے آدمی کو اپ, اپنی توجہ پوری اچھی طرح سے نماز کے اندر رکھنی چاہیے جن جگہوں پر نظر رکھنے में کے بارے میں حدیث کو اندر है آیا ہے नजर پر نظر رکھے قیام में حالت میں سجدے کی جگہ رکو کی حالت میں جہاں نگاہ سامنے جاتی ہے اور اسی طرح سے بیٹھنے में حالت میں آدمی کی نگاہ جو ہے آدمی انگلی کے اشارے سے آگے اس طرح سے آدمی کی توجہ ہونی چاہیے ارس ردی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی شخص نماز میں ہوتا ہے تو اپنے رب سے ہم کلام ہوتا ہے سرگوشی کرتا ہے سرگوشی کس کو کہتے ہیں اس کا لفظ کیا ہے جیسے آدمی دو آدمی آپس میں خاموشی سے بات کریں دو آدمی آپس میں خاموشی سے بات کریں کہ آواز باہر زور سے آواز نہ نکلے بلکہ خاموشی سے کرے اس کو ہاں خاموشی سے اسی کو سرگوشی کہتے ہیں سرگوشی یہ لفظ سمجھ لیجئے اردو میں بہت بولتے ہیں ہاں سر معنے سر گوش مانے کان سر اور کان کا تعلق ہوتا ہے اس طرح سے آدمی بولتا ہے کان میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ہاں تین آدمی ہو تو دو آدمیوں کو آپس میں سرگوشی نہیں کرنا چاہیے کیوں اس لیے کہ تیسرا آدمی سوچے گا کیا بات ہے جو ہم سے چھپا رہے ہیں ہمارے خلاف کوئی سازش کر رہے ہیں تو جب نماز میں آدمی نماز آدمی نماز میں ہوتا ہے تو اپنے رب سے سرگوشی کرتا ہے اپنے رب سے ہم کلام ہوتا ہے اللہ بر ذرا صاحب نماز کے اس پر دیکھیے نماز کے الفاظ پر آیات پر غور کیجئے کہ آدمی جیسے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے ہے اللہ کے سامنے ہے اللہ سے کہہ رہا ہے کا ناب کے نستعین اے میرے رب میں ہم ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں تجھی سے مدد مانگتے ہیں اللہ کے سامنے سرات المستقل اللہ ہم کو تو سیدھا راستہ دکھا دے کیسے انسان گویا کہ اللہ کے اللہ اس کے سامنے ہے اللہ سے باتیں کر رہا ہے سبحان کل دکھ اے اللہ تو پاک ہے ہم تیری ہم دے کے ساتھ تیری پاکی بیان کرتے ہیں گویا کہ اللہ کے سامنے ہے پھر اسی طرح سے جو آیت انسان پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن میں کتنی جگہ پر تو گویا کہ بندہ اپنے رب سے سرگوشی کرتا ہے لہٰذا اگر کسی کو نماز کی حالت میں ہاں بلغم وغیرہ آ جائے کھانسی آ جائے اس طرح سے تھوکنے کی ضرورت محسوس ہو تو اپنے سامنے نہ تھوکے اور نہ اپنے داہنے جانب ہاں بلکہ اگر کہیں میدان وغیرہ میں ہو کہیں دوسری جگہ پر ہو تو آدمی کہاں تھوکے اپنے پاؤں کے نیچے بائیں جانب اور اگر آج کی طرح سے مسجد ہے مسجد میں کسی طرح کی کوئی ضرورت پیش آ گئی ہاں اس طرح کے بلغم وغیرہ آ گیا آدمی کی نماز میں ہاں؟ ز... نہیں روک سکا وہ تو پھر کیا کریں اس حدیث پر کہیں گے کہ ایسا کر لے یہیں پر مسجد میں نہیں ٹیشو ہے یا اسی طرح سے رومال ہے یا کپڑا ہے کسی چیز میں رکھ کر کے اس کو ہاں آدمی وہ کر لے اگر کیسے رومال ہے کسی طرح سے یہ اس طرح کا جیسے رومال ہے آدمی کو آگے تو اب رومال میں تھوک کر کے اس کو مسل دے رگڑ دے تاکہ وہ پھیل جائے اور دوسری جگہ وہ چیز نہ لگنے پائے اور اگر ٹیشو وغیرہ ہے تو آدمی ہوک کر کے ہاں جیب میں رکھ لے تو باہر پھینک دے اس کو یہ طریقہ ہے اس کا لیکن اگر کہیں کسی میدان وغیرہ میں ہے جہاں اس کو اس طرح کی ضرورت پیش آ تھوکنے کی بلغم آ گیا تو اپنے داہنے جانب نہ تھوکے اور سامنے ہی نہ تھوکے سامنے ہی نہ تھوکے اور نہ داہنے جانب بلکہ بائیں جانب قدم کے نیچے اس طرح سے نیچے تھوک دے ہوں یہ حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے نا کرم لیا شخر اللہ تعالی اس حدیث کا تعلق جو ابھی پڑھی گئی اس کا خوشی اور خزو سے کیا تعلق ہے سمجھ خوشوخو کا بات چل رہا ہے نا کیوں منع کیا گے سامنے نہ تھوکے جی جی ابھی نے دیکھی حدیث کو محفوظ کیا کہ اللہ کی رحمت اس کا سامنا کرتی ہے تو گویا کہ آپ اللہ کی رحمت کو اس طرح سے وہ کر رہے ہیں اس کی بے ادبی کر رہے ہیں ہاں اور داہنی جانب کیوں نہ تھوکے ہوں اس لیے داہن جانب کا احترام ہے احترام ہے داہن جانب کا جی فان قال کان کرام رضی اللہ تعالی عنہ سترت به جانب بےتِہا فقالب فقال علنبی فقال صلی اللہ علیہ وسلم سلم عنا قن کرام کہ لا تزال اللہ تعرض التصور ہو تارد لیفی البخاری وطفقدیف حافی قصتِ امبا جانیت ابھی جہاں وفی فعنحا الحت نیانسلاتی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک نقش و نگار والی چادر تھی نقش و نگار بنی ہوئی چادر تھی پھول وغیرہ یا کچھ اس میں کچھ اس طرح سے نقشے وغیرہ بنے تھے کچھ زینت والی منقش چادر تھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو انہوں نے کیا کیا تھا کہ اپنے گھر کے کسی حصے پہ یا کہہ لیجیے کہ دروازے پر اس کو لٹکا دیا تھا جس سے کہ اپنے گھر کا پردہ کیا تھا انہوں نے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر اس پر پڑی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اس کے بارے میں فرمایا عمیقی اس کو ہٹا دو عمیقی اور ہمارے لیے کیا ہوگا امق سغ امر ہاں امی قیا کرام كا اپنی اس ہاں منقش چادر کو نقش نگار والی چادر کو ہمارے سامنے سے ہٹا دیجیے کیوں؟ اس لیے کہ اس کی تصویریں میری نماز میں میرے سامنے آتی ہیں آدمی جب کوئی اس طرح کی چیز دیکھ لیتا ہے ہاں تو وہ چیز جو ہے سامنے آدمی کی آتی رہتی نماز میں وہ خیال آتا رہتا ہے تو گویا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چادر کو اس لیے ہٹوا دیا کیونکہ اس کی تصویریں اس کا نقش و نگار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشو اور خضو میں خلل ڈالتا تھا تو اسی لیے آدمی کو نماز پڑھنے کے لیے سادگی یا کیا کہتے ہیں سادی چیز کو استعمال کرنا چاہیے مسلّہ ہو یا چادر ہو یا کوئی کپڑا ہو سادی سادہ ہو تو زیادہ بہتر اور افضل ہے سمجھ رہے ہیں تو کیا مطلب ہے اس طرح کے جو آج مسجدوں میں قالینیں ہیں تمام مسجدوں میں اس سے خوشوخو میں فرق پڑتا ہے کہ نہیں جی بہت پڑتا ہے بہت پڑھتا ہے اب جس نے بھی شروع کر دیا ہاں یہ واقعی پڑھتا ہے ان سے جو ہے آدمی خاص کر کے کہیں کسی نئی مسجد میں آدمی چلا جاتا ہے نماز پڑھنے کے لیے ہاں اور جانتے ہیں یہاں پر تمام مسجدوں میں چھے چھے اچھے اچھے اچھے اچھے قالین رہتے ہیں تو وہاں آدمی کی نماز میں بہت خیال آتا ہے کہ ہاں اچھا قالین ہے بہتر ہے ہماری مسجد کا اس طرح سے ہے اس کا بہترین ہے نرم ہے انداز ہے بڑا اچھا ہوگا اس طرح کی باتیں آتی ہیں خیالات آتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر ہٹوا دیا تو اور ہم لوگ جو ہے جو مسلے بھی خریدتے ہیں خوب خوبصورت والا اچھا والا خریدتے ہیں خوب اچھا نقش و نگار بنا رہے ہوں اور ایک دوسرے کو ہدیہ بھی لے جا کر کے دیتے ہیں ہم خود لے جاتے ہیں آپ کو کیا کہیں ہاں تو بہرحال اس سے پرہیز کرنا چاہیے ہاں ایک اس کا اچھا طریقہ یہ ہے کہ آدمی اگر گھر میں نماز پڑھتا ہے مسلح پر کوئی کور چڑھا لے یا کوئی چادر ٹاول وغیرہ ڈال کر کے نماز پڑھے اگر ضرورت ہو تو بہرحال کوشش آدمی کو یہ کرنی چاہیے کہ آدمی کے خوشی اور خضو کو ختم کرنے والی جتنی بھی چیزیں ہیں ان سے ان کو ہٹا دینا چاہیے ختم کر دینا چاہیے یہی اس حدیث کا مطلب ہے یہ تو صحیح بخاری کی روایت ہے اور صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر ایک اور روایت ہے وہ کون سا قصہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک جوڑا یا ایک لباس پیش کیا گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پہنا ہاں جس کو خمیصہ کہا جاتا ہے اس کو پہنا تو اس کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز میں خلل پیش آیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بعد اس چادر کو اس کو چادر کو کیا کہتے ہیں لباس نہیں چادر اس چادر کو کے بارے میں کہا کہ اس کو لے جاؤ اس کو ہم نہیں استعمال کریں گے ابو جہم والی امباجانیہ لے آئیے امباجانیہ کس چادر کو سادے انداز کی بالکل سمپل اور سادی چادر کو امباجانیہ کہتے ہیں جس میں کسی طرح کا کوئی نقش نگار نہ بنا ہو تو ابو جہم نے امباجانیہ نامی چادر یا کہہ اس طرح کی چادر شاد انداز کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دی تھی تو کہا کہ وہ لے آؤ اس کو استعمال کریں گے اس کو ہم استعمال نہیں کر, کریں گے ہاں اور لباس کپڑے بھی پہننے والوں کو چاہیے آج کل کے آج کل کے اس دور میں کپڑا استعمال کرنے والوں کو بھی چاہیے جیسے شرٹ ہے یا م, اسی طرح سے جاڑے کے دنوں میں جیکٹ وغیرہ ہیں تو کوشش کرنا چاہیے کہ کوئی ایسی چیز پیچھے والے حصے میں خاص کر کے نہ بنی ہو جس سے پیچھے والے مسلیوں کو جو ہے کے سامنے وہ چیز جو ہے بار بار جو ہے آئے اور بار بار اس کے بارے میں آدمی سوچے سادے انداز کا کپڑا ہو اگر کوئی عام طور سے استعمال باہر استعمال کرتا ہے کر لے اس کو ہاں لیکن نماز کی حالت میں آدمی کو اس طرح سے آنا چاہیے تاکہ پیچھے والے نمازی کو کسی طرح کی کوئی دقت نہ پیش آئے یا کوئی خلل نہ پیش آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فعن نہا الحت نیانسلاتی یہ جو حمیسہ نامی چادر تھی اس نے میری نماز سے مجھ کو غافل کر دیا میری نماز سے مجھ کو مجھ کو غافل کر دیا تو ہمیں ویسے کپڑے وغیرہ کے استعمال میں بھی کوشش کرنا چاہیے کہ نقش و نگار والا یا اسی طرح سے پھول پتی والا نہیں استعمال کرنا چاہیے اب خواتین کے بارے میں کیا کہیں گے ان کو ان کے بارے میں حدیث ہے کہ نہیں بالکل ہے کیونکہ ان کو بھی نماز پڑھنی ہوتی ہے ہاں ان کو بھی نماز پڑھنی ہوتی ہے اور نماز میں اگر اس طرح سے خوب بہترین ہاں ہزار بارہ سو ریال والا کوئی سوٹ اگر ہے تو وہ نماز میں تو سوٹ ہی سمجھ میں آئے گا ہاں نماز میں خوش و تو گیا تو اس لیے خاص کر کے خواتین کے لیے میرا مشورہ ہے گزارش ہے اپنے گھر کے لیے بھی اور سب کے لوگ سب لوگوں کے لیے کہ بہتر یہ ہو کہ ایک کوئی خصوصی عبایا ہو کوئی خصوصی عبایا ہو یا کوئی میکسی جو فل آستین والی ہو میکسی اس طرح کی ہو سادی ہو کہ نماز کے وقت اس کو ڈال کر کے نماز پڑھ لیا جائے یا اور یہاں پر یہ اہتمام سعودیوں کے ہاں ہے سعودی سعودی گھروں میں اس بات کا اہتمام ہے کہ ان کے یہاں کوئی خاص آبایا ہوتا ہے کہ نماز پڑھتے وقت اس کو وہ ڈال کر کے نماز پڑھتی ہے ڈال لیں اس اوپر سے ڈال لیں اوپر سے ڈال لیں اگر نقاب اس طرح کا ہے تو نقاب کا جو ہے سر والا حصہ دوس پیس وغیرہ چھوڑ کر کے نیچے والا حصہ جو ہے اس کو ڈال لے نماز اور نماز پڑھنے نماز کے بعد اتار دے اہتمام خواتین کو کرنا چاہیے خواتین کو اس بات کا اہتمام کرنا چاہیے کیونکہ اس سے اگر اپنے اچھے اور خوبصورت کڑھائی والے اور خوبصورت جو ہے کپڑے کے ساتھ نماز پڑھیں گی خواتین تو ان کا کپڑا نماز میں بار بار دوپٹہ اور یہ سب ساری چیزیں نماز میں پیش آئیں گی اور اس سے خوش و خزو ہو گا۔ خوش و ختم ہوگا ار خواتین کو چھوڑیں ہم لوگ جو ہے ہم لوگ جو ہے اس طرح کا کپڑا پہن کر کے آتے ہیں تو شیطان کتنی بار ہمارا ذہن اس کی طرف کہ یہ ہاں یہ توپ اس جاڑے کے لیے بہتر ہے ٹھیک ہے دوسرے کا توپ بھی ہے نماز ہاں ان کا والا کیسا ہوگا اچھا ہوگا اس طرح شیطان ہماری توجہ کھینچتا ہے کھینچتا ہے یقیناً کھینچتا ہے ان کی پینٹ ہاں ٹھیک ہے لگتا ہے ریمنڈ کمپنی کی ان کی پینٹ ہماری والی جو ہے تھوڑی کم کی ہے ہماری والی اچھی ہے ان کی جو ہے معمولی ہے اس طرح کی خیالات آتے ہیں کہ نہیں یہ حقیقت ہے یہ حقیقت ہے سب کو اس سے دو ہونا پڑتا ہے اس لیے ہم سب کو بھی اس چیز ان ساری چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے گلان جابرب نسم و اطردی اللّہ تعالیٰ قال قالہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بات یاد آئی اگر جو فیملی والے ہیں اور ان کی خواتین یہاں پر آتی ہیں اگر کسی طرح کا کوئی سوال ہو تو لکھ لیا کریں اور بعد میں دوسرے درسے میں اس طرح کا سوال اس کا جواب دے دیا جائے گا کوئی خاتون جو ہے اس کی ذمہ داری لے لیا کریں لکھ لیا کریں بعد میں بھیجا بھیج دیا کریں تاکہ اس کا جواب بھی دے دیا جائے وان جابر رب نصمر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم أَقْوَامٌ يَرْفَعُونَ أَبْصَارَهُمَ فِي الصَّلَاةِ اَوْ لَا تَرْجِعُوا إِلَيْهِمْ ترجیح مسلم جس حدیث کی طرف اشارہ کیا تھا یہاں پر موجود ہے جابر بن رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لوگ نماز نماز میں آسمان کی طرف اپنی نگاہ اٹھانے سے بعض آ جائیں ورنہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہاں ان کی نگاہوں کو روک لے گا اور ان کی نگاہیں واپس نہیں آئیں گی اتنا سخت حکم ہے اتنا سخت حکم ہے کہ لوگ آسمان کی طرف نماز کی حالت میں اپنی نگاہوں کو اٹھانے سے باز آ جائیں ورنہ تو ان کی نگاہیں روک لی جائیں گی یعنی نگاہ بصیرت انسان کی بصارت انسان کی ختم ہو جائے گی یعنی گویا کہ وعید سخت وعید ہے جب وعید آ جائے تو اس کا مطلب کیا ہے وہ عمل نماز میں یا جو جس عمل سے روکا جا رہا ہو وہ عمل کیا ہے حرام ہے تو بہت سارے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ نیت باندھتے ہیں تو نگاہ ایسے رہتی ہے ایسے نگاہ نہیں اٹھنی چاہیے آسمان کی طرف یا اسی طرح سے اگر مسجد میں کھڑکی کھلی ہے نماز پڑھ رہے ہیں کھڑکی کھلی ہے سامنے آسمان نظر آ رہا ہے ہاں تو لمبی دور تک جو ہے نگاہ دوڑاتے ہیں ہاں تو اس سے آدمی کو نمازی کو پرہیز کرنا چاہیے اس پر سخت واحد ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تبارک مطالعہ کا غصہ نازل ہو جائے اور نگاہ کی हा? نظر کی بصارت جو ہے آدمی کی آنکھوں کی روشنی ختم ہو جائے اس سے وہ پرہیز کرنا چاہیے کیونکہ ہاں یہ بھی خوشو اور خضو کو روک دینے والی چیز ہے آدمی آسمان کی طرف نگاہ اٹھائے گا تو اگر رات ہے تو تاروں پر نظر پڑے گی چاند پر نظر پڑے گی دن ہے سورت کے بارے میں بادل کے بارے میں اس کے بارے میں تو یہ چیز خوشی اور خوشو کو ختم کرنے والی ہے جی میں میرا یہ سوال ہے اب رمضان میں جب ہم تراویح پڑھتے ہیں بتر میں جب دعا کرتے ہیں تو ایسا ہوتا ہے کہ سامنے آگے وہ بھی نماز میں ہی کھیلائی جائے گی نا بھیر میں جو دعا ہے تو ایسا ہو جاتا ہے کبھی سامنے دیکھ تو وہ نہیں کرنا جی جی اگر کیا کہتے ہیں نماز کی حالت میں اگر دعا کر رہے ہیں تراوی میں تو ہم ایسے کر کے نہیں دعا کریں گے کہ ہماری نگاہ اوپر اٹھی ہو بلکہ ہم اس طرح سے ہماری ہمارا سر اس طرح سے جھکا ہو اور سجدے کی جگہ ہمارا ہماری نظر ہونی چاہیے اوپر نہیں ہونی چاہیے غلطی سے اگر کبھی کسی کی نگاہ اوپر اٹھ گئی تو اللہ معاف فرمائے لیکن ایسا کرنا نہیں چاہیے اور عام عام دعا کرتے وقت بھی دعا کرتے وقت, تو بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کو آسمان کی طرف سے منع فرمایا ہے. نگاہ آسمان کی طرف اٹھانے سے منع فرمایا ہے کہ آدمی جو ہے اللہ کی طرف ایسے دیکھ کر کے دعا کرے گا کہ اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو نہیں سن رہا ہے ہاں؟ جی. کہاں اللہ کی طرف توجہ <تصفح> اوپر آسمان کی طرف نہیں غلط ہے ہاں <تصفح> چاہے حرم ہو یا خانہ کعبہ کے سامنے ہو جہاں بھی ہوں <تصفح> جہاں بھی ہو ہماری نگاہ جو ہے نماز کی حالت میں کہاں ہونی چاہیے سجدے کی جگہ پر ہونی چاہیے جی حرم میں بھی خانہ کعبہ کے سامنے بھی ہو آدمی تو خانہ کعبہ پر ہماری نظر نہیں ہونی چاہیے جی خانہ کعبہ تو ہمارے لیے قبلہ ہے کہ اس کی طرف رک کر کے نماز پڑھنا ہے ہمارش تصور اور خیال کیا ہو کہ ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں یا اللہ ہم کو دیکھ رہا ہے یہ ہونا چاہیے نہیں سوچے کہ مکہ میں آ ہیں تو خانہ کعبہ ہی کو دیکھ کر کے پوری نماز ادا کر ڈالیں ہاں ہم سے زیادہ خوش نصیب کون ہے یقیناً آدمی خانہ کعبہ پہنچنے والا انسان حرب شریف میں پہنچنے والا انسان خوش نصیب ہے لیکن ہاں حدیث کے دائرے میں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ بتایا اس طریقے پر آدمی کو عبادت کرنی ہے رضی اللہ قالت سمعت رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم لا صلاب حدرت تام ولا ہُافِ اہ الخبال صحیح مسلم کی ایک روایت اور ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ کھانا حاضر ہو جانے کے وقت نماز نہیں ہے لا صلاح بحضرت الطعام کھانا حاضر ہو گیا تو نماز نہیں ہے یعنی ابھی پہلے بھی حدیث گزر چکی ہے ادا قدم الشا او فب کہ جب اشع رات کا کھانا حاضر ہو جائے تو کھانا شروع کر دو اور یہاں پر کیا ہے کہ جب کھانا حاضر ہو جائے تو نماز نہیں ہے کھانا حاضر ہو جائے ایسا نہ کریں کہ آدمی کھانا ہی کہ نمازی کے وقت کھانا پیش کریں کہ حدیث ہے حدیث ہے جو ہے کھانا کھا خا جاؤ روزانہ جو ہے دوسری جماعت میں شریک ہو معمول بن, بن, بن جائے کیا خیال ہے ایسا نہیں کرنا چاہیے تو جب کھانا حاضر ہو جائے نہیں اتفاق اگر ایسا ہو بھوک لگی ہو آدمی کو کھانا حاضر ہو جائے تو آدمی کھانا کھا لے پھر نماز پڑھے جی جی جی گھر میں پڑھ لیجیے گھر میں پڑھ لیجیے لیکن یہ سب اتفاقیہ چیزیں ہونی چاہیے اتفاقیہ چیزیں اس بات کی میں وضاحت کر دیتا ہوں کہ بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہیں تشریف لے گئے تھے ہاں اور جب مسجد پہنچے تو نماز ہو چکی تھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ساتھ میں تھے ان کو گھر لے کے گئے اور گھر میں نماز ادا کی فرض نماز تو اگر جماعت ہو جائے جماعت ختم ہو جائے تو پھر مسجد آنے کی ضرورت نہیں ہے آدمی جہاں ہے وہیں پڑھ لے مسجد میں کس لیے آئیں گے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے آئیں گے ہاں جماعت کے ساتھ جماعت کے لیے ہاں اگر آدمی اس خیال سے مسجد میں آ جاتا ہے کہ کچھ لوگ اور ہو جائیں گے ہماری طرح سے ہاں مل کر کے ایک جماعت بن جائے گی تو یہ صحیح ہے بہتر ہے بہتر ہے کہ آدمی پڑھ لے ہاں لیکن یہ بات یہ حدیث جو ہے یہ سب اتفاقیہ چیزیں ہوتی ہیں آدمی اس کو عادت نہ بنائے اپنے کھانے کا حساب کتاب جو ہے جماعت سے آگے پیچھے کچھ رکھے اس طرح سے اس طرح سے رکھے نہیں کہ لوگ کہیں کہ دیکھیں علی حدیث جو ہے بیان کرتے ہیں کہ کھانا حاضر ہو جائے تو نماز نہ پڑھو جی بولیے گیارہ جی ساڑھے گیارہ مطلب لنچ ریڈی ہوتا ہے اور ہم لوگ اکثر یہ کرتے ہیں کہ کھانا کھاتے ہیں کہ نماز پڑھاتے جاتے ہیں جی کھانا تو تیار ہوتا ہے یہاں پر سوال یہ کر رہے ہیں کہ ہمارے لنچ کا ٹائم ہوتا ہے اور کھانا مقام میں ہوٹل میں تیار رہتا ہے اب ہمارے کھانے کا ٹائم ہے کھانا تیار ہے اور نماز کا وقت بھی ہو گیا تو ہم کیا کریں کھا کر کے جائیں یا آ کر کے کھائیں کھانا حاضر یہ دیکھیے انہوں نے کہا کھانا حاضر نہیں ہوا ابھی اس میں موجود ہے تو اس میں دیکھیں آدمی تھوڑا سا اپنے اوپر یہ سوچے کہ بھوک اگر بڑی شدت کے ساتھ انسان کو لگی ہے بھوک آدمی کو شدت کے ساتھ لگی ہے کہ آدمی کھانا نہیں کھائے گا تو اس کی توجہ نماز کھانے میں لگی رہے گی ہاں اس کا خوشوخو خراب ہو جائے گا تو آدمی کھانا کھا لے پھر جا کر کے نماز پڑھے اور اگر آدمی کی نارمل حالت ہے कितनी اتنی بھوک نہیں ہے کہ آدمی کی نماز جو ہے بھوک کی وجہ سے خراب ہو جائے گی ایسی حالت نہیں آدمی کی آ? تو آدمی کیا کرے آ? نماز پڑھ لے جماعت سے نماز پڑھ لے پھر کھانا کھائے جی. ہاں یہ <laughs> تو اپنی ایک دوسری بات ہو گئی دوسری ایک لالچ دل کے <laughs> اندر آ گئی. تو اس چیز کو ختم کرنا چاہیے کہ ہمارا کھانا کوئی نہیں کھائے گا ہمارا کھانا کوئی نہیں کھائے گا ہمارے حصے کا ایک دانہ بھی کسی کے پیٹ میں نہیں جا سکتا ہے جی جی جی تو اگر یہ کیفیت ہو تو آدمی کو جا آدمی کھانا کھا کر کے جائے جی آگے چلیں وقت ہو گیا کتنا ایک حدیث ہے ایک حدیث اور آگے اسی حدیث کا ایک تکملہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ولا ہوا فی الحبان اور نہ اس وقت آدمی کی نماز ہوگی صحیح ہوگی یا مکمل ہوگی جب کہ آدمی پیشاب پاخانے کو کیا کہتے ہیں کنٹرول کر رہا ہو ہاں بات آئی تھی کہ آدمی اگر ضرورت ہو پیشاب کی اور پاخانے کی ٹوائلٹ جانے کی ضرورت ہو تو پہلے جائے فارغ ہو لے تب نماز کے لیے آئے ہاں یہ نہ سوچے کہ ہاں ابھی جماعت کھڑی ہو رہی جماعت کھڑی ہونے میں تھوڑا سا باقی ہے بعد میں چلیں وہ کر لیں گے ہاں اگر آدمی کہ یہ حالت ہے ہلکا سا معاملہ ہے تو ایک الگ چیز ہے ذرا سے آدمی کو کبھی ہوتا ہے کہ وہ چیز محسوس ہوتی ہے محسوس ہونا ایک الگ ہے لیکن آدمی اب اس کو کنٹرول کر رہا ہے دبا رہا ہے پریشر میں ہے تو اس حالت میں آدمی جو ہے نماز کے لیے نہ آئے بلکہ جائے ضرورت سے فارغ ہو جتنی رکاوت ملے اتنی پڑھ لے اور ہاں آج کل جاڑے کے موسم میں مغرب وشا کے درمیان ہی سب معاملہ ہوتا ہے مغرب میں وضو کیا مغرب میں وضو کیا اب عشاء تک کچھ کھائے پیے سب کچھ کیا شدت ہو جاتی ہے آدمی کو تو سوچتا ہے کہ چلو پڑھ لیں اس کے بعد پھر نہیں تو پھر کون موزہ اتارے پھر کون جو ہے انر کو جو ہے اوپر وہ کرے کوٹ اتارے کیا کرے پڑھ لیتے ہیں پھر دیکھا جائے گا بعد میں تو دیکھیے نماز اہم چیز ہے نماز کے لیے آدمی یہ سب چیزیں نہیں کرے گا برداشت نہیں کرے گا تو کس کے لیے اور پھر اس پر فواب اجر اس پر خواب ادر آدمی کیا کہتے ہیں ایک تھوڑی سی دقت کے لیے آدمی کیا کر رہا اپنی نماز کو خراب کر رہا ہے تھوڑی سی دقت کے لیے کہ ہم جائیں گے وضو کریں گے یہ ہوگا وہ ہوگا اور پھر کیا آدمی پھر نماز کے بعد جو ہے وہ سنت بھی نہیں پڑھ پائے گا نکلے گا جلدی سے مسجد سے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ اس صورت میں بھی آدمی نماز نہ پڑھے جبکہ وہ آدمی شاپا خانے کی آدمی کو ضرورت محسوس ہو رہی ہے. یہ صحیح مسلم روایت ہے ایک آخری حدیث اس بات کی ہے ان نبی الله اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم شیطان فیدہ تفا اب اہدم فلیقم مصطفیٰ مسلم مترمدی وزاد صحیح بخاری یہ صحیح مسلم کی روایت ہے ابو حرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جماعی شیطان کی طرف سے ہم جمائی کس کی طرف سے ہے شیطان جمائی سمجھتے ہیں نا سب لوگ ہاں آدمی کا سستی کی وجہ سے آدمی کا بار بار منہ کھولتا ہے سستی ارے نیند کا غلبہ ہوتا ہے تو جمائی آتی ہے آدمی منہ کھولتا ہے تو یہ کس کی طرف سے ہے شیطان کی طرف سے سستی کی علامت اور خاص کر کے خاص کر کے یہ جمائی کھیل کود میں نہیں آتی ہے ہاں انٹرنیٹ پہ کچھ کھیل کود کر رہے ہیں پروگرام دیکھ رہے ہیں کہیں کچھ کھیل تماشا ہو رہا ہے کام وم پر بھی جمائی نہیں آتی ہے جمع کہاں آتی ہے جہاں دینی محفل ہو دینی مجلس ہو آ, نماز ہو خطبۂ جمعہ ہو خطبۂ جمعہ ہو دس بجے تک سو کر کے آئے ہیں خطبہ جمعہ شروع ہو رہا ہے سر جکا رہے سر بھٹک رہے ہیں کیوں ایسا ہے شیطان, شیطان کی طرف سے ہاں ایک جگہ اگر اونگ آئے اونگ آئے ایک جگہ تو وہ شیطان کی طرف سے نہیں وہ اللہ کی طرف سے ہاتھ اٹھائیے کون سا آپ جواب دیں گے اونگ آنا عبادت میں خطبے میں تعلیم کے وقت درس کے وقت دینی مجلس میں یہ شیطان کی طرف سے ہے یہ سستی کی علامت ہے بار بار جب منہ کھلتا ہے جمائی آتی ہے تو اونگ بھی آتی ہے ایک جگہ اونگ آتی ہے تو اللہ کی طرف سے کون صاحب جواب دیں گے آہا, کیا بولے زور سے بولیے اللہ کے بندے چلیے یہ قدیر نظیر صاحب بڑی دور سے جو ہے اشارہ کر رہے ہیں چلیے میدان جنگ میں جنگ میں مد. مد. مد. مد. اگر ہاں غنودگی یا کیا کہہ لیجئے اونگ آتی ہے تو یہ اللہ کی رحمت ہے اون کب آتی ہے آدمی جب بے خوف ہوتا ہے آدمی کوئی غم نہیں ہوتا کوئی نیڈر ہوتا ہے آدمی خوف نہیں کم نہیں اللہ کی طرف سے ہے ورنہ تو خوف کے وقت نگا... آدمی کی اون کیا نیندیں اڑ جاتی ہیں لیکن دینی مجلس میں خوب نیند آتی ہے خوب نیند آتی ہے آ? کیوں ایسا ہے یہ ایس شیطان کی طرف سے ہے آ? تاکہ آدمی صحیح سے سن نہ سکے صحیح سے ہوشیار نہ رہ سکے تو یہ تخاو جمائی کیا ہے شیطان کی طرف سے ہے اور خاص کر کے نماز میں ہاں نماز میں لہٰذا جب کوئی شخص سے جمائی لے تو اس کو جمائی کو کنٹرول کرنا چاہیے ہاں گھوٹ جانا چاہیے اس کو برداشت کر لینا چاہیے نماز میں آدمی ہے جمائی آ رہی ہے تو آدمی ہونٹوں کے ذریعے سے آدمی کیا کرے کنٹرول کرے کہ جمائی نہ آنے پائے شیطان کیونکہ جب جمائی آتی ہے تو شیطان داخل ہوتا ہے اس کا طریقہ کیا ہے کہ آدمی پھر ہاتھ کو منھ پر لگائے تاکہ شیطان داخل نہ ہونے پائے اس کے پڑھنے کی کوئی دعا نہیں بعض لوگ جو ہے لا حول ولا قوت الا بلّہ پڑھتے ہیں آؤز بلّہ شیطان الجیب پڑھتے ہیں اس طرح کی کوئی دعا نہیں ہے لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کنٹرول کرنے کا حکم دیا ہے جماعتی کے بعد میں جو بلتا ہے وہ نہیں وہ بھی صحیح, صحیح نہیں آؤز باللہ پڑھتے ہیں وہ بھی صحیح نہیں کوئی دعا نہیں جماعی لیتے وقت کوئی دعا نہیں ہے پہلے بچپن میں ہم سنا کرتے تھے کہ جماعت اللہ کو بطلّہ پڑھتے تھے اللہ بلّاء پڑھتے تھے لیکن وہ بھی دعا ثابت نہیں ہے صحیح مسلم کی روایت ہے اور ترمزی کے اندر بھی روایت موجود ہے لیکن ترمیزی میں ایک لفظ زائد ہے کہ فی نماز میں نماز میں لہذا یہ سب اسباب جو ذکر کیے گئے ہیں یہ خشو اور خضو کو ختم کرنے والے اسباب ہیں یا خشو و خضو کو توڑ دینے والے اسباب ہیں لہذا ان سے ہم ہم لوگوں کو پرہ آئی چلیے کون سا سب سے پہلے کنکر کی بات آئی ہے کنکری وغیرہ آدمی نے ہٹائے کیونکہ اللہ کی رحمت سامنے آتی ہے جی اور ہاں نقش و نگار اگر کسی کے اندر چادر وغیرہ میں کپڑے میں اسی طرح سے قالین وغیرہ پر ہے جہاں تک آدمی کو ہو سکے پرہیز کریں جی تھوک بلغم وغیرہ اسی طرح سے کھانا حاضر ہو ہاں آدمی شدت کی بھوک لگی ہو جی ہاں ٹوائلٹ وغیرہ کی ضرورت ہو آدمی جی اسی طرح سے ادھر ادھر توجہ اس سے بھی خوش و میں فرق پڑتا ہے اسی طرح سے آسمان کی طرف نگاہ کرنے سے بھی ہاں اسی طرح سے آخر میں ہاں کپڑے پہننے سے مطلب کپڑا پہننے میں اس طرح سے کوئی طرح سے خواتین کو بھی خیال کرنا چاہیے اسی طرح سے جمعی نماز میں خاص کر کے عدینی محفل وغیرہ میں آئے تو آدمی کنٹرول کرے اس خوشو خضو کے ساتھ نماز پڑھنا بہت ضروری ہے جب خوشو و کے ساتھ نماز پڑھیں گے تبھی نماز میں مزہ ملے گا نہیں تو ایسا محسوس ہوگا کہ کیا پڑھا کیا نہیں پڑھا ابھی گئے نماز میں جیسے گئے تھے ویسے چلے کوئی اثر نماز کا ہمارے اوپر نہیں ہوگا اللہ تعالی ہمارے اندر خوشی و خوضو پیدا فرمائے خوشی و کے ساتھ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اپنے ان بندوں میں شامل فرما لے جو نمازوں کو خوشی و خوضو کے ساتھ ادا کرتے ہیں صلی اللہ تعالیٰ محمدی عالیہ علیہ و صابت مین جی آپ کا کیا سوال ہوتا ہے پچھلے درس میں نہیں تھے کیا پچھلے درسے میں سب ساری چیزیں گزر چکی ہیں اگر